سوال ہے کہ سفر کی آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ سفر المظفر میں علالت سے فارغ ہو کر آخری بدھ کو سیر کے لیے کسی باغیچے میں تشریف لے گئے تھے اب دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا ویسے ہی عوام میں مشہور ہے امام علیہ سنت فتح و رضویہ شریف جل تیئس میں فرماتے ہیں کہ آخری چہار شمبا یعنی بدھ کی کوئی اصل نہیں نہ اس دن سے یا بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ثبوت بلکہ مرض اقدس میں جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے تو لہٰذا روایات سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ربیع نور شریف میں حضور علیہسلام کا ظاہری وثال مبارک ہوا اس کے جو وجہ مرض تھا اس میں تو اور شدت ہو گئی آخری بدھ کے سفر مظفر کے تو اس میں صحت یابی کا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی لہٰذا اس کو بیس بنا کے گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا اس کو بیس بنا کے نہیں کیا جا سکتا واللہ تعالی عالم